تم اپنی, دا دا کو حلال مطابع. اپنی حلال کرو تاکہ نہ داخل ہو ان میں جہنم کیا اب دیکھو خلی لو کیا سیگا امر. امر کا سیگا کیا ہے اور امر تقاضہ کرتا ہے وجوب کا جب تک قرینہ صارفہ نہ کرینہ صارفہ موجود نہیں ہے سی کا امر کہہ تو یہ خلال کیا ہوگا فرد واجب ٹھیک ہے لیکن یہ اس کو بھی کس میں لے کے آیا ہے سنت, سنت, سنت, سنت, سنت میں اور فرد پہ محلی ہی اور اس وجہ سے بھی یہ سنت ہے کیونکہ یہ فرد کو اس کے محل میں کہتا ہے خلال فرد نہیں ہے فرد ہے دھونا ایدیا کو بھی مرافک تو اس فرض کو اس کے محل میں پورا کرنا ہے اگر پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ خلال تب کرنا ہے جب جگہ کوئی خشک رہ جائے اکمال جو ہی اگر نہ رہے تو نہیں کرنا یہ نتیجہ نکلتا ہے اکمال اگر مانا لے اکمال الفرض تھی محلی جبکہ ہے یہ فرض چاہے گیلے بھی ہوں انگلیوں کی درمیانی جگہ پھر بھی خلال کرنا ہی کرنا ہے چلو اور یہ تین تین ایک ایک ایک ایسا وضو ہے لاسل تہ ہاں چلو اس کی یہی حدیث پکڑ لو اس نے پیچھے کیا مانا ہے کہ مز مزہ اجتنشاخ پر موازبت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام کیا اس کا اب آپ نے وضو کیا پورا اور وضو کرنے کے بعد فرمایا یہ وہ وضو ہے کہ جس کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا تو پھر بھی نتیجہ کیا نکلتا ہے بدپادہ استنشاق، کانوں کا مس استنصار تخلیق لکھیا یہ سارا کچھ کیا ہے فرض, فرض. کیونکہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اگرچہ ایک ایک مرتبہ کیا جس کے بغیر اللہ نماز قبول کی تو مطلب جو بدپا استنشاق نہ کرے اس کا نماز اللہ قبول کانوں کا مساں نہیں کرتا اس کی نماز قبول تخلیل نہ کرے نماز قبول تو فرد ہوا نا اپنے ہی دلائل میں الجھا ہوا ہے آگے چلیں مرا تئین یہ اس بندے کا وجو ہے جس کے لیے اللہ اجر دو مرتبہ بڑھاتا ہے ایک ایک مرتبہ سے فرد ادا ہو گیا نا تو کلی ایک کی بجائے دو مرتبہ کریں بادو ایک کے بجائے دو مرتبہ دھوئیں سر کا مساج دو مرتبہ کر لیں اب یہ اس کا اس کی نفی کرے گا آگے جا کے مسا دو مرتبہ کرنے کا وہاں پہ پھر بحث کریں گے تو یہ کیا ہے مرہ تئینی مرہ تئی جب کہہ دیا مرہ مرہ تعینی اس کا مطلب وضو کے سارے ادا کو دو دو مرتبہ کیا. کیا. کیا تین دن مرتبہ اور کہا پایا کہ یہ میرا وضو کا وضو ہے ہاں بہید ہے اس کو سنت نہ سمجھنے کی وجہ سے تین سے زیادہ مرتبہ چونکہ سنت نہیں لہذا اس لیے بہ عید ہے لیکن فمن زادہ اللہ و ناکاسا اسے کم کیا تو تعداد و ظالامہ کم کیا تو ظلم کیا زیادہ کیا تو حادثے اس نے تجاوز کیا تو اس کا مطلب تو یہ ایسی حدیث لے آیا ہے جو پچھلی دونوں دیشوں کو اڑانے والی ہے ان کو پتہ ہی نہیں حدیث صحیح کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے جو سمجھا اس کو مانڈ دیا اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے چاہے حدیث نہ بھی ہو یہی کا دھائی والے نے کچھ حدیثیں خود کھڑی ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں کسی سند کے ساتھ نہیں ہیں وہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے الفاظ نہیں صحیح چلو اور مصحب وضو کرنے والے کریے کو تحارت کی نیت کرے تو ہمارے نزدیک ہے فرض ہے فرض ہے عبادت ہے عبادت ہے بھی دون صحیح نہیں ہو اگر یہ امام شافی کی دلیل ہے عبادت ہے اور عبادت نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی لہذا نیت کیا ہے فرض انبن یاد یہ امام شافی کی دلیل ہے تیمم کی طرح تیم بطور مثال امام شافی نے پیش کیا وہ کہتا ہے اس کا جواب دیتے ہوئے والا نا ہماری دلیل یہ ہے قربت مگر نیت کے بغیر ہاں یہ بات درست ہے کہ عبادت نیت کے بغیر نہیں ہوتی لیکن وہ واقع ہوتی لیکن یہ نماز کے لیے چابی کے طور پر وزو واقع ہوتا ہے لیبکوری ہی طہارتن بمال المتحری کیونکہ متحر کے استعمال یعنی پانی متحر پاک کرنے والا پانی مائے تحور متحر کے استعمال کے ساتھ تہارت واقع ہو جاتی ہے تو لہذا یہ مفتالی سراب بن جائے گا بخرافی تیمی تیئم کے برخراب تیم اس میں ایسی بات نہیں ہے کیوں بھی ان تو متحرن کہتے ہیں تراب متحر نہیں ہے پانی تو خود متحر ہے تو پانی استعمال کیا تو حارت مل گئی نیت بندے کی ہو چاہے نہ ہو پانی استعمال کرنے سے تحارت اور مٹی کو استعمال کرنے سے تو حارت نہیں ملتی یہ متحر ہی نہیں ہے لہذا وہاں تیم میں نیت ضروری ہے وضو میں نیت ضروری نہیں یہ مرغی نانی اپنی دلیل دے رہا ہے لیکن نہراب غیر متحرین کیونکہ تراب متحر نہیں ہے اللہ فی حال ارادت اصطلاح مگر صرف نماز کے ارادے کی حالت میں یا پھر یہ قصد سے یعنی تیمم کے لیے جب مٹی کو استعمال کیا جاتا ہے تہارت کے قصد سے تو پھر وہ متحر بنتی ہے مٹی بگر نہ نہیں لیکن یہ بات اس کی دونوں باتیں غلط ہیں اس وجہ سے یم بی یہ دونوں باتیں غلط ہیں کیوں نمبر اے انمراتین ضیلی وہ والی روایت آپ نے اس کو کیا کہا تھا ہیرو حلدی پیدا بعد میں جو پاک مٹی آئے گی وہ اس کو پاک کر دے گی تو حال سلاد کے علاوہ بھی مٹی کیا ہے اور پھر دوسری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے میں جو ایڈت لی الارض مسجدن انبا ساری کی ساری تہور ہے چلو ویسو ابو پاک کرنے والی ہے نا تو کبھی تو پاک کر رہی ہے وہ تو شریعت نے بیریئر مقرر کیے ہیں نا کہ یہ کب یہ کام کرے گی لیکن ہے تو صحیح نا اس کے اندر خاصا ہے متحر ہونے کا لیکن شریعت نے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی پانی کی موجودگی میں چلو سر کے مکمل طور پہ سر کا پسا کرے گا اور مسے کے ساتھ پورے سر کا احاطہ کرے وہ ہوا سنتن اور یہ سنت ہے تصریف ہاں سنت کو تین مرتبہ سر کا مسا کرنا ہے بھی میاں مختلف پانیوں کے ساتھ یعنی تین مرتبہ الگ الگ پانی لے کے تین مرتبہ مسا کرے اعتبار بالمغصولی مغصول کا اعتبار کرتے ہوئے کہ جن آغا کو دھویا جاتا ہے ان کبھی بھی تین تین بار دھویا جاتا ہے نا تو مسا بھی تین تین بار کیا جائے تو یہ ان کا قول خیانت پر مبنی ہے امام شافعی نے مغصول پر اعتبار نہیں کیا اس کے لیے باقاعدہ دلیل موجود ہے سر نبی داود میں آپ پڑھیں کے تین تین مرتبہ سر کا مسا کرنے کی نص موجود ہے ہاں جی قیاس نہیں ہے چلو اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے یُوا یور و جو تین مرتبہ مسا کرنے کی جو روایت کی جاتی ہے وہ محمول ہے ایک پانی کے ساتھ یعنی ایک ہی مرتبہ پانی لے کے سار کا ایک مرتبہ مسا کیا پھر دوسری مرتبہ کیا پھر تیسری مرتبہ کیا پانی تین مرتبہ نہیں لیا دیکھو طویلیں اب چونکہ وہ نس ہے وعدے تو اس کو ہم اس کو اس پر محمول کرتے ایویں ہی محمول کر لیتے ہیں وہ تورک کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ محمول ہے چونکہ آپ وہ یوں بیٹھ نہیں سکتے تھے بڑھاپے پر مقبول ہو گئے ایویں ہی خام خائی ریفہ ہاں یہ مشروع ہے جی اس حسن نے ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے کہ تین مرتبہ سر کا مسا کرنا ہے ماں ابو حنیفہ سے بھی روایت ہے لیکن ایک دفعہ پانی لے کے غسلن غسلن غسلن فرد ہے مسا کرنا اور اگر تین مرتبہ سر میں پانی لگائیں گے تو یہ غسل ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا اچھا اس نے پیچھے کیا کہا تھا الرغلو حول ایسا لاتوسول تین مرتبہ سر پہ پانی لگائیں تو کیا سر سے پانی ٹپکنے لگتا ہے نہیں نا تو پھر کیسے بن گیا غسل اس نے غسل کی تعریف کیا کی تھی الغسل حول آلہ مرد تو, تو اشالا تو بنتا ہی نہیں تین مرتبہ مسا کرنے سے الگ الگ پانی لے کر بھی لہذا اپنے ہی قول کے خلاف اس کا یہ دوسرا کال آ گیا تو غسل ہو جائے گا تو مسنون نہیں رہے گا سارا کا مسئلہ کا بس فسار فسار تو یہ موزے پر مسا کرنے کی طرح ہے سر کا مسا کرنا بھی خلاف ال دھونے کے برخلاف تکار کیونکہ غسل کو تکرار نقصان نہیں دیتا جتنی مرتبہ بھی دھوئیں گے وہ غسل کا غسل ہی رہے گا اور یہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ میں اگر تکرار ہوگا تو مسا مساں سے نکل کر غسل بن جائے گا جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے فیب داو فیب داو فیب ترتیب ہاں وضو کو بال ترتیب کرے یورتی بلردو آ کو ترتیب وار کرے اب یہ بھی ترتیب بھی فرد ہے ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فخصل وجوہا کم و عید بمس یہ ترتیب اور ربی علیہ السلام نے کہا کہا ابدا بیما بادا اللہ جہاں سے انصفا ول مروا وہاں پر بھی باؤ ہے اور باؤ کو یہ کہتے ہیں مطلق جنگ ترتیب کے لیے نہیں ہے بع ترتیب کے لیے نہیں ہوتی بلکہ مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے لہذا اگر اردو کے اعضاء کے بارے میں بھی اللہ نے وج یدین مس راس اور قدامین کو ذکر کیا ہے بعو کے ساتھ بعلی مطلق الج ہے لہذا آگے پیچھے بھی بندہ کر لے تو وضو ہو جائے گا لیکن مسنون ہے کہ بندہ ترتیب سے کرے یہ اس کا موقع لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن والمروہ وہاں پر بھی وہ ہے اور کیا کہا ابدا ابا اللہ حبی جہاں سے اللہ نے شروع کیا وہاں سے شروع کرو تو یہاں پر بھی جہاں سے اللہ نے شروع کیا وہاں سے شروع کریں گے ہاں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پہلے کھا کے پھر پئیں بعد میں پانی پینا کون سا من ہے باہت باہت بلکہ ثابت ہے صحیح مسلم کی حدیث سے کھانے کے بعد پانی پینا نہیں اس کے لیے دوسری ترتیب بھی ثابت ہے پہلے پانی پینے والی وہ تو کرینہ موجود ہو گیا نا چلو ترتیب سننا تو اور ترکیب اور ببل میامنی یہ بات رہ گئی ادھر میں وہ کہ دائیں طرف سے آغاز کرے اور یہ بھی اس نے سنت میں شمار کیا ہے جب کہ نبی کا حکم ہے ابدا بی ایامینیکم ابدا بی میامینیکم تو دائیں طرف سے آغاز بھی فرض ہے فلفاور تقیب اور تقیب کے لیے ہے کے لئے آن حرف ہمارے نزدیک یہ ہے, ہے مطابق ہاں بل بدا آتی بل فضیلا تو اس کا تقالا یہ ہے کہ ترجمہ بھی کرو نا اس کا تقالا یہ کہ یہ سارے اعضا جو ہیں سارے کے سارے یہ اس کے بعد اذا تم تم اِن سلاد یعنی جب تم نماز کے لیے قیام کا ارادہ کرو تو اس کے بعد یہ سارے اعضا دھوئے جائیں اور جو دائیں طرف سے آغاز ہے یہ فضیلت ہے بس کیوں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ حب الطّمن الشعین حتنقل کہ اللہ تعالی ہر چیز میں دائیں طرف کو پسند کرتا ہے تاکہ جوتا پہننے میں بھی اور کنگھی کرنے میں بھی میں نے آپ کو بتایا حدیث بادے ہے ابد ابھی میں یا حکم ہے تو فرض ہے دائیں طرف سے آغاز بھی یہ جس کو فضیلت اور مستحب قرار دے رہا ہے